عدم بسم اللہ عمل الحمد اللہ علیہ علی محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ماتبِ حضرت خواتین اور فکو الحمدلۂ درس باب و آخری درس و درس نمبر تین چھانے کا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 وہ اب مشتعمل اور ان کا استعمال کرنے والا یعنی یقیناً اس میں جو گناہ گار جو بولا ہے اس سونا اور چاندی حرام ہے اس میں تو عالل گناہ ہے فرما فرماتے سونا اور چاندی کے پالش کے عوامی وہ مخروب ہے تو اوبر جو سونا اور چاندی کا جو استعمال کرنے والا جو خالص اس کا استعمال کرنے والے پر ان کے استعمال اس کے استعمال کرنے والا مشتمل ان کا استعمال کرنے والا آسم گناہ گار ہے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 اس قسم کے اگر دوسرے برتن آپ کو مل جاتے ہیں کے باوجود بھی آپ اس سونا چاندی کے برتنوں کا استعمال کریں تو پھر ہے آسون گناہ گار, گناہ گار ان اگر سونا چاندی کے علاوہ دوسرے برتن پالے اس کو ملے کے باوجود وہ سونا چاندی کا استعمال کرے تو مکڑوں تو پھر گناہ گار ہے لیکن مین لمجے اور اگر سونا چاندی کے برتن کے اور